تو تم ان سے منح پھیر لو جس دن بلانی والا ایک سخت بے پہچان بات کی طرف بلائے گا